عزیز بھائی اور دوستو آج کی اس مجلس میں ہم انشاء اللہ خاتم الانبیاء اب نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان کی عوامت اور ان کے مقام پر گفتگو کریں گے اللہ وحد اللہ شریک نے ہر امت میں پیغمبر بھیجے ہر امت میں نبی مبعوث کیے لیکن ہر امت کا اپنے نبی کے ساتھ یہی رہا کہ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو ٹھکرایا جھٹلایا اور اذیت دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرت رسول ہائے <مزد> صد افسوس بندوں پر صد افسوس بندوں پر کہ جب بھی رسول آیا انہوں نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا صد افسوس انسانیت پر کہ جب بھی کسی قوم کے پاس رسول بھیجا گیا اس رسول کا انہوں نے مذاق اڑایا یہ تمام امتوں کی سنت رہی کہ جب بھی نبی آتا اس کا مذاق اڑاتے اس کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے کبھی ساحر کہتے کبھی کاہن کہتے کبھی مجنون کہتے ما من, قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر او مجنون ہر امت میں جب نبی آیا تو یہی کہا امت نے کہ یا جادوگر ہے شاہر ہے یا مجنون ہے ا به بل بے قوم طاغون تعاون اللہ تعالیٰ سرماتے لگتا ہے کہ ساری امتوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہی کرنا ہے اتوا به کیا مل کے بیٹھے تھے ہر امت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کے ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک ہر امت نے اپنے نبی کا مزہ اڑایا لگتا ہے ایسے کہ جیسے سب نے مل کے یہ اتفاق کیا فیصلہ کیا کہ ہم سب نے یہی کرنا ہے اطواس و بے کیا یہ سب کی ملی بھگت تھی بل ہم قوم طاغون نہیں بلکہ یہ سارے جو ہے سرکش تھے اس وجہ سے سب کی سرکشی نے ان کو اس پر آمادہ کیا کہ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے اس دھرتی پر جو بندہ بھی زندہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تو جو بھی ان کے زمانے سے لے کر قیامت انسان ہے وہ ان کی امت میں سے ہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں ہندو ہوں یا بدھ ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں بمعنی یہ کہ ان پر لازم ہے کہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائیں ان کی نبوت کی تصدیق کریں اور ان کی شریعت پر عمل کریں لیکن اس امت میں بھی وہ اس امت نے بھی وہی روش اپنائی جو پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ اپنائی آج یورپ کے بعض ملکوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جاتی ہے ان کے میگزین اور ان کے اخباروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بنا کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور وہ حکومتیں ان کا اس میں ساتھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ان کا حق ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے کتنی دشمنی رکھتے ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق کی تلاش میں نہیں ہے جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے وہ آپ سے سوال کرتا ہے وہ اگر اس کو شبہ ہوتا ہے تو وہ سامنے رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ شبہات ہیں آپ جواب دیں وہ مذاق نہیں اڑاتا جو مذاق اڑاتا ہے وہ تکبر میں ہے وہ وہ اس کے دل میں تکبر ہے اور اس کے دل میں حسد ہے اور اس کے دل میں دشمنی ہے اس لیے وہ حق کی تلاش نہیں کرتا بلکہ حق کا مذاق اڑاتا ہے جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے تاکہ یہ دیکھیں کہ آیا وہ نبی ہے یا نہیں ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے دو ہی چیز ہو سکتی ہے دو ہی چیز ہو سکتی ہے یا تو وہ اتنا سچا ہے اتنا نیک ہے اتنا امانت دار ہے اتنا وفادار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے اور نبوت کی امانت اس کو سونپی ہے اور وہی کی امانت اس کو دی ہے یا جو نبوت کا دعوی کرتا ہے یا, یا تو وہ سچا ہوگا تو دنیا کا سب سے سچا انسان ہوگا کہ اللہ نے اس کو اپنا نبی بنایا ہے یا پھر وہ دنیا کا سب سے بدترین اور بدمعش اور جھوٹا اور مکار انسان ہوگا کہ وہ اس کو یہ ضرورت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے اور صبح شام جھوٹ بولتا ہے کہ مجھ پر یہ وہی نازل ہوئی مجھے یہ حکم ملا ہے تو یا تو دنیا کا وہ سب سے جھوٹا انسان ہوگا یا دنیا کا سب سے سچا انسان ہوگا اور یہ دونوں آپس میں کبھی خلط ملت نہیں ہو سکتے دیر اس بات کی ہے کہ لوگ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ دنیا کا سب سے سچا انسان تھا اور اگر, اگر وہ دنیا کا سب سے سچا انسان تھا تو پھر وہ یقین نبی تھا کیونکہ درمیان میں بات نہیں رہ سکتی یا وہ دنیا کا سب سے برا انسان ہے کہ اس کو یہ ضرورت ہوئی کہ اپنے رب پہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ دنیا کا سب سے نیک اور سچا انسان ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا نبی بنایا ہے اور دنیا کا سب سے برا اور سب سے اچھا انسان کبھی کنفیوز ہو سکتے ہیں کنفیوژن نہیں ہو سکتی بلکہ واضح ہو جائے گا سیرت پڑھنے سے کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا ہستی تھی, تھی دنیا کے سب سے سب سے عظیم شخصیت تھی لیکن وہ لوگ نہیں پڑھتے وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں جبکہ ان کا فرض یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے تاکہ خود ہی طے کر لیں کہ آیا وہ نبی تھا یا نہ تھا اور اللہ تعالی نے قرآن میں یہی کہا اپنے نبی سے بھی کہ ان کو کہیے اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ میں ایک چیز ہی ایک چیز ہی طلب کرتا ہوں ایک, ایک ہی میرا پیغام ہے کہ تم تنہائی میں ایک ایک ہو کر اکیلے میں یا دو دو لوگ مل کر ذرا سوچو تو صحیح ذرا سوچو یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ بڑوں کی بات کو چھوڑ دو اپنی قوم کی بات کو چھوڑ دو تنہائی میں ذرا سوچو کیا نبی ہے یا نہیں بیٹھے سوچو تو صحیح غور تو کرو اس کی سیرت پر یا دو دو مل کے آپس میں ڈسکس کرو کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے من بےاہ جہیں یہی پتا چلے گا کہ یہ شخص میں اس شخص میں کوئی ایب نہیں ہے یہ کوئی مجنون نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے جو تمہیں عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے ماں بے صاحب کو بھائی نہیں دیکھ آداب یہ مگر ایک رسول ہے جو اللہ نے بھیجا ہے لیکن سوچتے نہیں یہ کافر سوچتے نہیں مذاق اڑاتے ہیں اور اگر وہ سوچنے پر آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور ان کے برحق نبی ہونے کی کوئی ایک دلیل نہیں کوئی دو دلیل نہیں کوئی تین نہیں سینکڑوں دلیلیں ہیں جہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیلیں ہی دلیلیں ہیں بس تمل کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے عظیم دلیل اور سب سے بڑی دلیل یہ قرآن کریم ہے یہ قرآن مجید ہے یہ قرآن مجید اس دور میں نازل ہوا جب عرب اپنی شاعری پر فخر کرتے تھے اپنی فصاحت اور بلاغت پر فخر کرتے تھے امیہ بن قعب بن نبی صد بن ظہیر لبید جیسے بڑے بڑے شاعر موجود تھے اللہ نے قرآن نازل کیا اور کہا کہ اس جیسا تو لے کے دکھاؤ قرآن نہیں دس صورتیں نہیں ایک دکھا اور سارے عرب جواب دے بیٹھے. کوشش کی. پتہ, ان کو پتہ تھا کہ ہم نہیں کر سکتے سارے شاعر خاموش ہو گئے سب کی زبانیں بند ہو گئیں سب کی زبان کو لگام لگ گئی کسی نے کوشش تک نہیں کی جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے اپنے آپ کو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اپنے اہل و عیال کو مارنے مروانے پر تیار ہو گئے اس سے آسان تو یہ تھا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آتے معاملہ ختم ہو جاتا لیکن ان کو پتا تھا نہیں لاسکتے اس لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے لیکن قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش تک نہیں کی ان شاعروں نے ان فصیح اور بلیغ عربوں نے اور اللہ تعالی نے ان کو قرآن میں جگہ جگہ کہا, کہا کہ ام یقولون استراح قل فأتو بصورتم مثلی قل فأتو بصورتم مثلی وادعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے گڑا ہے. پس ایک سورت تو اگر سچے ہو اپنے دعوے میں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے ایک صورت لا کے دکھاؤ پورا قرآن نہیں ایک صورت لا کے دکھاؤ اللہ نے قرآن میں کیا بھی چیلنج کیا شک ہے حقانیت پرت لا کے دکھاؤ اس طرح کی ایک صورت بنا کے دکھاؤ اور سارے جس نہ سارے سارے سارے کر, کر سکے ولندو اور یقیناً نہیں کر سکو گے اللہ نے چیلنج بھی دیا اور چیلنج میں بتا دیا کہ نہیں کر سکو گے اللہ نے کہا اگر نہ کر سکے اور یقیناً نہیں کر سکو گے تو پھر ڈر جاؤ اس دن کے آزاد سے جس دن کا عذاب جس دن کے جس دن کے عذاب کی آگ جو ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان ان ان ان ان عربوں کو چیلنج کیا جو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرتے تھے کہ لاؤ ایک صورت اس طرح کی لا کے دکھاؤ لیکن وہ نہ لا سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کی اللہ تعالیٰ نے پورے حکومت سونپ دی ان کو ہر سازش سے بچایا تنہ, تنہ مکہ سے نکلے اور کتنی کتنی گئی ان کی جان لینے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیا اور ان کو تمام عربوں پہ غالب کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ میری امت فارس اور روم پر بھی غالب آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اللہ تعالیٰ نے نصرت کی نسرت کی اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے محل میں بیٹھا ہو اور بادشاہ سلامت بھی بیٹھے ہوں اور ایک شخص اٹھ کے بادشاہ کی طرف سے بولنے لگے کہ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے تم لوگوں کو کہ تم یوں کرو اور یوں کرو تو کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر جھوٹا ہوتا تو بادشاہ اس کو چھوڑ نہ دیتا اس کی وہیں اس کو پکڑا کے اس کی گردن اتار دیتا یا اندر کر دیتا کہ تمہیں ضرورت ہوئی کہ میرے محل میں بیٹھ گئے مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے تو بادشاہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا کہ جائے کہ اس کی مدد کرے اور اپنے گارڈ اور اپنے وہ فوجی بھیج کے اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالی کی مملکت میں اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ تعالی صرف یہی نہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اس کی قدم قدم پر مدد کرتے ہیں اس کے ہاتھوں پر موجے ظاہر کرتے ہیں اور اس کو پوری دنیا پر فتح دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے جس کی اللہ نے خود مدد کی اور نصرت کی اور تائید کی اور فتح دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ نبی اگر یہ شخص اگر یہ نبی ہم پر ذرا سا بھی جھوٹ بول لیتا تو پھر ہم چھوڑتے نہیں اس کو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے ہم اس کی شہر کاٹ دیتے اور کوئی بچانے والا اس کا نام ہوتا یعنی یہ ہمارا سچا نبی ہے کیونکہ اگر یہ نبی نہ ہوتا اگر یہ ہم پر جھوٹ بول رہا ہوتا تو ہم اس کو چھوڑ نہ دیتے چھ جائے کہ ہم اس کی مدد کریں اور اس کو فتح دیں ہم تو اس کو اس کی وقت ہلاک کر دیتے تو یہ نبی صلی اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے فرمایا اولم یکفی کا اللہ کل شہین شہید کیا یہ کافی نہیں دلیل کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے یعنی اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اگر یہ بند اگر یہ نبی سچا نہ ہوتا تو اللہ کو چھوڑ دیتا اللہ کا گواہ ہونا ہی اس کی اس کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ سب ہو رہا ہے اور اللہ کو ان کو فتح اور نصرت اور ان کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا آیاتنا فی وفی لهم الحق ہم ان کو زمینوں میں اور ان کی اپنی جانوں میں ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے یقین دی گئی یہاں تک کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہی حق ہے یہ دین ہی سچا ہے اور یہ نبی سچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی میں مشہور تھے اپنی مثال آپ تھے عرب بھی قریش بھی اس کا اعتراف کرتے تھے کہ صادق اور امین تھے سچے تھے وفادار تھے امانت دار تھے وعدے کے پکے تھے تو جو انسانوں کے ساتھ، انسانوں پر جھوٹ نہیں بول جس نے کبھی زندگی میں نہ بولا ہو تو کیا وہ اپنے رب پر جھوٹ بولے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے وقت لبِ قبل ہے تم سوچتے نہیں کہ میں تمہارے پاس ہی تو پلا بڑا ہوں تمہارے پاس ہی تو رہ چکا ہوں مجھ پر کیسے جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہو تم نے میری سیرت دیکھی ہے اندر باہر سے مجھے جانا ہے کہ تم ایسا سچا انسان جس کو تم جانتے ہو بچپن سے پرکھا ہے جوانی میں پرکھا ہے وہ آخر کیسے جھوٹ بھول چلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی, کی, کی, وفا کی وفا داری اور کی وفائی کی ایک مثال لگے ہاتھوں جب حضیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اور ان کے باپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں مشرقین نے پکڑ لیا راستے میں مشرقین نے پکڑ لیا کہ کہاں جا رہے ہو مدینہ جا رہے ہو کہاں ہاں محمد کے پاس جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہاں ہا کہاں ہم نہیں چھوڑیں گے جا ہمیں یہ عہد دو ہم سے یہ وعدہ کرو کہ اگر تم مدینہ گئے تو محمد کا ہمارے خلاف ساتھ نہیں دو گے کسی جنگ میں محمد کا ہمارے خلاف کبھی ساتھ نہیں دو گے تب ہم جانے دیں گے اور انہوں نے وعدہ کر لیا عہد دے دیا زبان دے دی اور انہوں نے چھوڑ دیا تو حجت کر کے مدینہ پہنچے کچھ کچھ دنوں کے بعد غز بدر کا موقع آیا دونوں آئے باپ بیٹا کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ راستے میں یہ پیش آیا تھا تو ہم تو ان کو یہ زبان دے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے تو ہم شریک ہونا چاہتے ہیں غزب بدر میں بدر کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسی الحم بہدم و نسطین اللہ علیہ ہم ان کے وعدے جو تم نے وعدہ کیا ہے ہم اس کی وفا کریں گے تمہیں ساتھ نہیں لے نکلیں گے اور اللہ ہمارا ہمارے لیے کافی ہے تمہاری ضرورت نہیں جنگ میں جانے کی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے ہم تمہارے وعدے کی وفا کریں گے تم نے مشرقین سے وعدہ کیا ہے وہ مشرقین ہم سے لڑنے آ رہے ہیں لڑائی اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے پھر بھی ہم اپنے وعدے کی وفا کریں گے تمہارے وعدے کی ہم وفا کریں گے اللہ اکبر مشرقین سے دشمنوں سے جو جان کے درپے ہیں جو قتل کرنے آ رہے ہیں ان سے بھی وعدے کی وفائی ہو رہی ہے اور جب ہجرت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ امانتیں لوٹا کے علی کو لگا علی کے ذمے کر کے گئے کہ یہ امانتیں لوٹانی ہے یہی مشرقین جو یہاں سے نکالنے کے چکر میں ہیں جو قتل کرنے کے چکر میں ہیں ان کی امانتوں میں خیانت نہیں کرنی ان کی امانتوں میں خیاانت نہیں کرنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ تم خیانت مت ہو ولا تخن من خانہ ولا تخن من جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت مت ہو تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی سچائی پر مبنی وفاداری اور حق اور امانتداری پر مبنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ دلیل تھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غیر کی خبریں دی وہ ویسے ہی بےعینی ہی واقع ہوئیں جس سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا سب کو علم ہو گیا اور آج اس دور میں تو اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی دلائل واضح ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں وہ ایک ایک ہو کے پوری ہوتی جا رہی ہیں اور ویسے کی ویسے ہی پوری ہوتی جا رہی ہیں بہت قیامت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں اور جو ہے جو کہ ہماری نظروں کے سامنے آج پوری ہوئی ہیں یا کچھ پوری نہیں ہوئی تو آگے پوری ہونے والی ہیں ان میں سے میں چند آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من مل مصول بیعلم من کہ جو ہے پوچھے جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا کہ کب آئے گی لیکن میں تمہیں کچھ نشانیاں ضرور بتا دیتا ہوں میں تمہیں کچھ نشانیاں ضرور بتا دیتا ہوں دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے یہ بکریوں کے چرواہے یہ غریب یہ غریب بکریوں کے چرواہے جن کے پاس جوتی نہیں ہوتی تھی پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کو یہ لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سپت لے جانے کی کوشش کریں گے یہ نہیں کہ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے نہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے کہ کون زیادہ لمبی بناتا ہے یہی جزیرۃ العرب تھا یہی بکریوں کے چرواہے تھے جن کو پہننے کے لیے جوتی نہیں ہوتی تھی یہاں لوگ لوگ فاق جو, جو ہے قائفستانی میں لوگ مر جاتے تھے دوسرے ملکوں سے صدقہ آتا تھا ہندوستان سے یہاں صدقہ بھیجا جاتا تھا سوڈان اور مصر سے یہاں صدقہ بھیجا جاتا تھا سو سال پہلے آج وہی وہی جزیرۃ العرب ہے آج لمبی سے لمبی عمارتیں تعمیر کرنے میں مقابلہ ہو چل رہا ہے سب سے بڑی عمارت آج دبئی میں بنی, بنی ہوئی ہے اور اب جدہ میں بن رہی ہے جو اس سے بھی بڑی ہوگی اور ایک کویت میں بننے والی ہے اور دبائی میں ایک اور بنا رہے ہیں جو جداوری سے بھی بڑی ہوگی اور, مقا... اور یہ یہ برج الساعة, یہ حرم کے بغل میں جو ہے یہ ہمارے سب کی نظروں کے سامنے ہے کہ دنیا کی پانچویں یا چھٹی نمبر پہ اس, اس, اس کا نمبر آتا ہے دنیا کی سب سے طویل اور سب سے بڑی عمارتوں میں تو یہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ قیامت اس وقت اتنی آئے گی جب تم ان ترکوں سے لڑو گے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی ان کے ان کے ان کے چہرے لال ہوں گے اور گول گول ہوں گے اور وہ بال کے بنے ہوئے جوتے پہنیں گے اور یہ چھٹی ساتویں صدی ہجری میں جب یہ منگول اور تاتاری آئے اور بغداد پہ جو ہے بغداد پہ انہوں نے چڑھائی کی اور بغداد کی ایند بجا دی تو یہ وہی تتاری جو نسل جو جو ترک نسل میں سے ہے ترکوں کی بڑی قومیں ہیں اس میں سے جو تطار نسل ہے تاتاریوں کی جو نسل ہے انہوں نے عالم اسلامی پر حملہ کیا اور خلافت دارالحکومت کو دارالخلافت کو جو ہے بالکل تباہ و برباد کر دیا اور شام تک جا پہنچے مارکے ہوئے اور ان مارکوں میں جو ہے ان کو شکست ہوئی اور پھر وہ لوگ جو ہے اس کے صدی دو سدی بعد وہ لوگ بھی خود اسلام لے آئے اور انہی کی نسل میں سے پھر یہ مغل حکمران آئے ہندوستان کے تو یہ بھی پیشن ہوئی پوری ہوئی کہ یہ لوگ آئے ادھر سے سینٹرل ایشیا سے یہ ترک نسل کے لوگ آئے اور ان سے جو ہے جنگیں ہوئی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے اور زلزلے بڑھ جائیں اور وقت قریب ہو جائے گا وقت قریب ہو جائے گا ہفتہ ایسے لگتا ہے جیسے دن گزرا ہو اور مہینہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے ہفتہ گزرا ہو وقت قریب ہو جائے گا اور فتنے بڑھ جائیں گے اور قتل و غارت بھی بڑھ جائے گی اور آج یہی حال ہے پوری امت میں ہم نظر دوڑیں جہاں نظر دوڑیں قتل و غارت ہے اور فتنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا قتل کرنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیوں قتل کر رہا ہے اور قتل کیے جانے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا پر ہمارے ملکوں کی حالت ہم سب سب, سب کے سامنے ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا انسان کو یہ پروانی رہا کرے گی اس زمانے میں اس میں لوگوں کو یہ پروانی رہا کرے گی کہ حلال سے ان کی روزی حلال سے روزی کما دیں یا حرام سے بس یہی فکر ہوگی کہ کہیں سے پیسے جمع کر لیں ہم اور وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں جو بینکوں میں رکھ... رکھ... پیسہ ریاج کے لیے سود کے لیے رکھوا لیتے ہیں کہ لاکھ دو لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ رکھوا لیا ہر مہینے اس میں سے کچھ ہزار میں ملتا رہے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی قوم میں فحاشی پھیل جائے گی جب بھی کسی قوم میں فحاشی اتنی پھیل جائے گی اتنی پھیل جائے کہ لوگ اس کو علل اعلان کرنے لگے اس کو دوسروں اللگ اعلان کرنے لگے تو پھر اس قوم میں جو ہے ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان کے آبا و جہاز میں نہیں تھی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈس کی بیماری ہے جو پچاس ساٹھ سال پہلے اس کا کوئی وجود تک نہیں تھا اس دنیا میں اور اب یہ ان ان معاشروں میں کتنی پھیلی ہوئی ہے جو فحاشی میں مبتلا ہیں اور جو اس طرح کے غلط کاموں میں مبتلا ہیں ان میں یہ بیماری کتنی پھیل چکی ہے اور بھی بہت سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشیں کی جو ہم دیکھ رہے ہیں یا ان قریب دیکھنے والے ہیں اور سب سے سب سے سب سے جو ہے اس ان پیشنگوئیوں میں سے سب سے خوش خوشخبری والی پیشن ہوئی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ یہ دین جو ہے یہ دین جو ہے وہاں تک جائے گا جہاں تک دن اور رات جاتا ہے جہاں تک سورج نکلتا ہے جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہاں تک یہ دین پھیل کے رہے گا اور کوئی گھر نہیں بچے گا چاہے وہ پتھر کا ہو یا, یا, یا وہ یا وہ, وہ جو ہے پتھر کا ہو یا چمڑے کا ہو یا خیمہ ہو کوئی, پتھر, کوئی گھر نہیں بچے گا یا وہ مٹی کا ہو اللہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دین داخل کر کے چھوڑیں گے اور آج جو ہے یہ دین پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا تھا اس نے ان حرکتوں کے بعد سن لیا اور اس نے جو ہے تحقیق کی اور اس نے ڈھونڈا کی آخری یہ شخصیت کون تھی اس کے بارے میں پڑھیں تو صحیح اور جب پڑھنا شروع کیا تو مسلمان ہو گئے اور اسی طرح جس نے اسلام کا نام نہیں سنا تھا میڈیا کے ذریعے سے میڈیا کے اور یہ یاد مجھے وہ قصہ یاد آیا دو امریکن دو امریکہ کے نوجوان حج پہ آئے تھے ان سے جب ایک شیخ نے پوچھا کہ آپ کو اسلام کا کیسے تعارف ہوا تو انہوں نے کہا کہ بش کی زبانی ہو گیا بش کی زبانی ہو گیا امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ہمیں اسلام سکھا دیا اس نے جب ٹی وی پہ کہا کہ یہ مسلم مسلم مسلم مسلمان دہشت گرد تو ہم نے سوچا کہ دیکھیں تو یہ مسلمان ہوتے کیا چیزیں تو ہم نے تحقیق کی کتابیں پڑھی اور ہمیں اسلام اچھا لگا ہم اسلام مسلمان ہو گئے تو کافر اسلام کی, اسلام کی اسلام کی روشنی کو بجانا چاہتے ہیں اللہ تعالی انہی کی انہی سازشوں سے اسلام کو مزید پھیلا دیتا ہے یریدون لیطفیرو یریدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويؤبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل هو الذي ارسل رسوله بيد اللہ تعالیٰ کہتے اپنے, اپنے ہیں قسم کھا رکھی ہے کہ اللہ اپنا نور پھیلا کے رہے گا ولو کافر چجائے کتنا ہی تل ملائے کتنا ہی وہ برا منائیں کتنا ہی ان کو غصہ ہو کتنا ہی کتنا ہی وہ اس کو ب, جو ہے اس کو بجانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اپنا دین تھیلا کے رہے گا. آخر اسی نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے اور سچا دین دے کے بھیجا ہے تاکہ وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے تمام دین پر غالب آ جائے و لو کر چاہے مشرق لوگ جو ہے کتنا ہی اس کو جو ہے اس کو جو ہے برا برا منائے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا دین غالب کر کے چھوڑے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کاثر کا جو بھی سازش کرتے ہیں اسلام کے خلاف اتنا ہی اسلام پھیلتا ہے اتنا ہی اسلام مزید پھیلتا ہے اور لوگ جو ہے اسلام جب جب مسلمانوں نے جب مسلمانوں نے جہاد کرنا چھوڑ دیا اور دعوت کا کام چھوڑ دیا اور ان تک ان تک جہاد کے ذریعے سے دعوت اسلام نہیں پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کو بھیج دیا کہ جاؤ مسلمان ان کو حملہ کرو تاکہ وہ تمہارے پار دعوت دے کے نہیں آئے تم ہی ان کے پاس جاؤ تاکہ تم اسلام کے بارے میں سیکھ سکو تتاری جب آئے تاتاری جب وہاں سے منگولیا سے آئے آسیہ وستا سے آئے بغداد تک ان تک اسلام انہوں نے اسلام کا سنا بھی نہیں تھا جب وہ آئے بغداد کو تباہ کر دیا اور سارے جو ہے بغداد کی ایند زیر بجا دی اور لاکھوں لوگوں کو ذبح کر دیا صدی دو صدی مشکل سے گزری وہ سارے خود مسلمانوں گئے تو اللہ تعالی ان کو بھیجتا ہے کہ یہ مسلمان خود جہاد کر کے شہید نہیں ہوتے تم جاؤ ان کو شہید کرو یہ تمہ, تم تم تک اسلام کا پیغام نہیں لے کے آتے تم جاؤ ان کے ملکوں پہ حملہ کرو تاکہ تمہیں اسلام کا پتہ چلے تو اللہ تعالیٰ جتنا وہ سازش کرتے ہیں اسلام کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنا دین اتنا ہی پھیلا کے چھوڑتا ہے اور ان کی ہر سازش انہی پر الٹی پڑتی ہے اور وہ دین اتنا ہی زیادہ پھیلتا ہے یہاں آخری میں آخری میں میں ایک بس ایک ایک اہم بات پر اپنی بات کا اختتام کروں گا یہ تو کافر رہے یہ تو کافر رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گسافی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بناتے ہیں یہ تو کافر رہے جن کو جو, مسل... جو اسلام کو نہیں مانتے لیکن افسوس صد افسوس ان لوگوں پر ہے جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلسافی کرتے ہیں پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ آپ پوچھیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے دو دو موٹی چیزیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ لوگ جب سنت کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ صاحب سنت کی کا مذاق ہوتا ہے جب لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں تو داڑھی کا حکم دینے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مذاق ہو رہا ہوتا ہے جب لوگ حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں تو حجاب کا حکم دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کا شان میں گساخی ہوتی ہے جنہوں نے اس کا حکم فران میں دیا ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیا کہ کوئی سنت کا بھی مذاق اڑایا جائے تو اس سے بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے چاہے وہ بوٹ کرنا فرض نہ بھی ہو اگر کوئی مسواد کا مذاق اڑائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساخی ہو رہی ہے کوئی اگر پائنچے تکنوں سے اوپر رکھنے کا مذاق اڑائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ پانچے اپنے ڈھکنوں سے اوپر رکھا کرو تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گُسافی ہو رہی ہے خارج ہو جاتا ہے توبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم اگر تم ان لوگوں سے پوچھو مذاق اڑانے والوں سے کہ کی کیا کرتے ہو کیوں کرتے ہو کہتے ہیں ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے سیریس تھوڑی تھے تو ایسے ہی ہنسی مذاق میں کہہ دیا کل اب آیاتی رسول ہی کن اللہ ہی ملا تھا رسول ہی ملا تھا اللہ اور رسول کی آیتیں ہی ملی تھی مذاق اڑانے کے لیے بہانے مت پیش کرو لاتے کفر تم بائد ایمان کم تم اپنے ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے ہو ایمان سے خارج ہو گئے ہو کفر میں داخل ہو چکے ہو تمہارا اسلام ختم ہو چکا ہے تمہارا اسلام ناقد ہو چکا ہے تم اسلام, اسلام سے تم نکل چکے ہو. لا تحت عذر مت پیش کرو بہانے مت پیش کرو صفائی مت پیش کرو لا تحت قد کفر تم بائد ایمان تم مومن ہونے کے بعد اب تم کافر ہو چکے ہو ان اس مدہ کی وجہ سے تو انسان جو ہے کبھی شریعت کہ کسی بات کا مذاق نہ اڑائے بعض لوگ جو ہے باتوں پہ میں اور ٹی وی چینلز پہ جو ہے شریف کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے کوئی حجاب کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا خیمہ پہن رکھا ہے یہ خیمہ نہیں ہے یہ عزت اور آبرو کا تاج ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے یہ داڑھی یہ داڑھی یہ پیارے نبی یہ تمام انبیاء کی سنت ہے یہ تمام انبیاء کی سنت ہے جب قیامت کے دن آؤ گے تو سارے انبیاء اور سارے اولیاء اور سارے ائمہ اور سارے صحابہ ایک طرف ہوں گے سب کی داڑیاں ہوں گی اور تم جو ہے بش اور بلیر کے ساتھ کھڑے ہونا وہاں تو وہاں تم مودی کے ساتھ کھڑے ہونا ان, ان فاسق اور فاجر کافروں کے ساتھ کھڑے ہونا تمہارے پاس داڑھی نہیں ہوگی داڑھی کا مذاق نہیں رکھی تو مذاق تو نہ اڑاؤ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف کا کسی بھی چیز کا مزاق کرانے سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے ایسی مجلوق میں بندہ بیٹھے بھی نا اگر بیٹھے گا اور ان کو روکے گا یا ٹوکے گا نہیں اور ہنسے گا تو وہ بھی جو ہے انہی کی طرح کا ہو جائے گا اور وہ بھی انہی کے ساتھ شمار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ادم مس اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے جو اللہ کی آیات کا اڑاتے ہیں تو تم بھی انہی کی طرح ہو تمہارا بھی وہی حکم لگے گا اس لیے اٹھ جاؤ ان کے بعد مت بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پہلی گساخی ہے جو پہلی طرح کی گساخی کی پہلی قسم ہے جو لوگ وہ کرتے ہیں جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے ہیں وہ عظمت بیان کرتے کرتے گستاخی میں جا پڑتے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے ماں کان ما یکون جو ہوا جو ہوگا سب کچھ جانتے تھے سب کچھ جانتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عظمت بیان کر رہے ہیں قرآن کو تو جھٹلا رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل کی شان میں تعریف کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کا اور مستقبل کا اور ہر چیز کا علم تھا ہاں جتنی وہی نازل ہوتی تھی اتنا معلوم ہوتا تھا لیکن اگر جو یہ مانے کہ ہر چیز کا علم تھا لوح محفوظ پہ نظر تھی تو پھر کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آخر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ وہ قوم جس قوم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بھیجا کہ زکوۃ کا مال لیا ہو ان سے اس نے واپس آ کے یہ اس کو پتہ نہیں کیا شبہ لگا اس نے واپس آ کے یہ کہہ دیا کہ وہ قوم نے جو ہے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ تو لڑنے پر تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کرنا چاہیے اس قوم کی طرف اور وہ بیچارے زکات دے کے آ رہے تھے راستے میں اس نے دیکھا وہ آ رہے ہیں کہ وہ نہیں دے رہے. میں لشکر کشی کا ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے تمبی کر دی کہ یادینات میں ایمان والو کوئی کوئی شخص خبر لے کے آیا کرے تو تحقیق کر لیا کرو اس سے پہلے تو کوئی ایسا ایسا فیصلہ کر بیٹھو کہ جس پہ تم کسی قوم پر حملہ کر بیٹھو اور پھر تمہیں پچھتاوا ہو کہ یہ غلط ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اور بتا دیا کہ وہ پھر وہ قوم آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو زکاة دینے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کشی کا دیا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا کہ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے جس میں تم کسی قوم پر حملہ کر بیٹھو اور پھر تم پچھتاؤ اس سے پہلے خبر کی تحقیق کر لیا کرو کہ خبر دینے والا سچ بول رہا ہے یا نہیں ام, ام ہماری ماں عائشہ تو صدیقہ بن صدیق رضی اللہ علیہ پر جب تہمت لگی ہفتے پر ہفتہ گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ عائشہ اگر گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو اور اگر بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات بیان کر دے گا اس پہ عائشہ رضی اللہ علہ کی حالت ختم ہو گئی وہ پہلے تو لوگ باتیں کرتے تھے اب اپنا شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو اور اگر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات کو نازل کر دے گا تو اس پہ وہ جو ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور ان صورت نور کی اور ان کی برات شروع کی اٹھارہ آیتیں جو ہے ان کی شان میں نازل ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قرار دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قرار دیا تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کی خبر تھی کہ یہ کچھ نہیں ہوا تو پہلے دن سے یہ معاملہ ختم کر دیتے اور صحابہ سے پوچھتے ہی, پوچھتے ہی نا صحابہ سے آپ دوسری امات المنی سے پوچھتے زینب سے جا کے پوچھا زینب بنت جحش کہ عائشہ کے بارے میں کچھ چیز تم نے دیکھی ہے کیا چیز کچھ تمہیں پتا ہے تو بتا دوارسول اللہ جبکہ وہ ان کی ٹکر کی تھیں کا یار رسول اللہ خیر کے سوا میں نے ان میں کچھ نہیں دیکھا پھر بریرا سے پوچھا جو لونڈی تھی کہ عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو تحقیق کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتا تھا تو پہلے دن سے ہی کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے ان میں بس ایک ہی ایک ہی خامی ہے عائشہ میں کہ جب وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے مرغی آ کے آٹا کھا جاتی ہے چھوٹی سی تھی بچی تھی یہ ان میں خامی ہے یعنی یہ بھی ان کی معصومیت ہے یہ بھی ان کی معصومیت ہے کہ وہ آٹا گوند رہی ہوتی ہیں بھول جاتی ہیں آنکھ لگ جاتی ہے مرغیاں کے آٹا کھا جاتی ہے یا بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے تو آپ اللہ علیہ وسلم پوچھ پوچھا کے آخر میں جا کے عائشہ کو کہا کہ یا عائشہ اگر نے گناہ کیا تو, تو بخر اگر پتا تھا تو کیوں دل دکھا رہے تھے عائشہ کا ربی اللہ پھر اللہ تعالی نے فوراً آیات نازل کی اور آپ رضی اللہ عنہ کی برات ظاہر کی اور یہ فتنہ ختم ہوا تو جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر کی خبر تھی وہ آپ سے ان نشان میں گستاخی کر رہا ہے کہ خیر کی خبر تھی پھر بھی جو ہے اتنے دنوں عائشہ کا دل دکھایا اور لشکر بھیجا ایک ایک ایک بے قصور قوم کی طرف جو جو ہے اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار تھے بلکہ نکل چکے تھے اور ان کو ان سے لڑنے کے لیے لشکر بھیج رہا ہے اور کتنی ہی سیرت پوری سیرت پڑھتے چلے جائیں اگر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں پتا نہیں تو پھر یہ سارے واقعات اس طرح نہ پیش آتے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گزارتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام اور منزلت اور قدر و قیمت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبت کرنے والا اور ان کی سنت پر عمل کرنے والا اور ان کے دین کا شدائی اور ان کی ان کی سنت پر قربان اور مرمٹنے والا بنائے امین و اللہ علّ وبارک عالیہ نبینہ محمد علیہ و صحبی عجمعین الحمد للہ رب العالمین